بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سوره البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وقال عز وجل كما ورد في سوره النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اقره وقلبه متبين باليمان ولكن من شرع بالكفر صدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب العظيم وقال عز وجل كما ورد في سوره ابره عباسن رضی اللہ عما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخطان حدیث الحسن رباحجہ ابن عمر رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کبئی فقال, كن فی كأنك غریب أو عابر فقال ابن عمر دنیا کا نقریبی فلاطن اذا اسباحتا فلا تن تذری المسا وہ خود من مرض کا و بين حياتك للموتك ضباح النمال بخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم اردل حقا حقا وارزقنا يا رب العالمين اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور نووی کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں انتالیسویں اور چالیسویں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ اگرچہ چھوٹی ہیں اپنے حجم کے اعتبار سے اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو کوزے میں دریا بند ہے لیکن چونکہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں تو گمان یہ ہے اللہ عالم کہ ہم آج ایک نشست میں ان دونوں کو پڑھ لیں گے پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز ان امتی الخطا نسان اللہ تعالی نے میری خاطر میری امت سے خطا اور نسیان بھول چوک اس سے مواخذہ اٹھا لیا ہول چوک پر کوئی مواقع نہیں کوئی بحاسمہ نہیں کوئی سزا نہیں اور مش تو اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ایک مجبوری کی حالت میں اشترار کی حالت میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا اس پر کوئی مواقع نہیں ہوگا کوئی بحاسمہ نہیں اس کے ذمن میں میں نے جو آیت پڑھی تھی بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کی سرح بقرہ کی آخری آیت اس آیت میں پہلے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا یہ لا لاف اللہ اللہ تعالی ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا حساب ہوگا اس صلاحیت اس قدرت اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اسے دیے اگر کسی کی وہ ست کم ہے وہ ہاسبہ بھی ہلکا ہوگا اگر وہ زیادہ ہے صلاحیت زیادہ ہے ذہانت زیادہ ہے جسمانی قدرت زیادہ ہے قوت زیادہ ہے تو اتنا حساب ہوگا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یعنی وہ جو دنیا کا قانون ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے چوری کی ہے سدا ملے گی اب کس حال میں چوری کی ہے کیا, کیا کیا ہے کیا مجبوری تھی دنیا کا قانون نہیں دیکھ سکتا اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. ہر شخص کو جو بھی اس کے اندر مشرق ہے اور وہ اللہ جانتا کسی شخص میں صرف بیس بوجھ اٹھانے کی اللہ نے قوت رکھی تھی اس نے پندرہ سیر بھی اٹھا لیا تو اللہ کامیاب قرار دے دے گا اور جس میں منبر بھر کی صلاحیت رکھی تھی اس نے بیس سیر بھی اٹھا لیا تو ناکام <تصفح> ہو گیا تو گویا کہ یہاں کوئی فلیٹ ریٹ نہیں ہے لا کلف اللہ نفس اللہ کوئی جان بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی مکلف نہیں ٹھہرائے جائے گی مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ یہاں ایک شیطانی وسفسا آتا ہے صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے دنیا میں تو آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں اور دین کے لیے یہ کہہ کہ میرے اندر صلاحیت نہیں یہ دھوکہ اللہ جانتا ہے کس میں کتنی صلاحیت رکھی ہے اس کے حساب سے ہوگا معاملہ اپنی امکانی حد تک آدمی کر گزرے بس اللہ تعالیٰ کے اللہ کو معلوم ہے حساب کتنا ہے کتنا لینا ہے کیا ہم نے دیا تھا کتنی قوت کتنی ذہانت کتنی صلاحیت کتنی ہم نے دی تھی لیکن اس شیطان کے دھوپے نہیں آنا چاہیے بلکہ یہ دیکھا جائے گا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں آپ کی تجارت جو ہے پروان چڑھ رہی ہے پھل پھول رہی ہے یا اور آپ اپنے اپنے پیشے کے اندر ترقی کر رہے ہیں دن ب دن دن با دن دن با دن تو ظاہر بات ہے کہ صلاحیت ہے اب اپنے آپ کو مری ٹھہرا دینا یہ کہہ کر کے کہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے یہ غلط ہے یہ دھوکہ ہے یہ نفس کا دھوکا ہے شیتان کا دھوکا قاعدہ اپنی جگہ یہی لا لا یہ لاك الف اللہ لہ ماں کسبت اور علیہ سبق یہ لہا اور علیہ یہ میں بارہا کو بتایا ہے کہ لام آتا ہے تو کسی کے حق میں جانے والی بات اور الا آ جائے تو کسی کے خلاف جانے والی بات القرآن القرآن حجت اللہ او علیکا قرآن یا تو حجت اور دلیل تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اس پر چلو گے اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا اللہ سے سفارش کرے گا تمہاری اور اگر تو اس کے خلاف چلو گے تو وہ حجت بن جائے گا دیکھو یہ تم نے ہمیں ہم نے بتا دیا تھا کہ نہیں تمہیں اب وہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا قرآن حجت اللہ او او یہی بات یہاں فرمائی لہا ماں کا سبق عالیہ مک ہر نفس کے لیے ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی ہے اور اسی پر و آئے گا اس کا جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی یعنی یہ کہ لا لاتذر واضحت الزرا اخرا کوئی اور کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا نہ بیٹا باپ کا نہ شوہر بیوی کا نہ بیوی شوہر ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھا لا تذر خواہ بلف اللہ نفل اللہ ما والے ہا اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی ہے بنا لا تو آخذہ نسینہ اے رب ہمارے ہمارا مواخذہ مت کیجیے اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے خطا کیسے کہتے ہیں بھول جانا تو واضح بات ہے خطائی سے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے وہ نشانہ خطا ہو گیا آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے اخذرا نہ تو آخر سینا ملا تحمل اسرن کا ماں حمل تو اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو ت نے ہم سے پہلوں پر ڈالا اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا شریعت موسوی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع کوئی شیری ویری نہیں ہے روزہ شروع ہو گیا اب اگلی عروب تک روزہ چلے گا ہمارے لیے یہ ہے کہ سیری ہے تو لوئے فض سے پہلے پہلے کھاؤ پیو آسانی کرتی بھی. ان کے لیے سختی تھی یوم سبت مطلقاً حرام کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا بھر پورے دن جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک چوبیس گھنٹے کا سبت ہوتا ہے اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اپنے ٹیلی ٹیلیفون پہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں کچھ کچھ نہ فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے کوئی کام دنیا کا کوئی کام بس عبادت کرو تو رات پڑھو جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو بس یہ کوئی کام دنیا کا اور ایک ہیلا کر کے اصحاب و نے آپ کو معلوم ہے سور آراف میں آیا ہے تو جو ہیلا کیا تھا اس کے بعد بڑا سخت عذاب آیا ان پر بدروں کی شکل میں بنا دیا گیا کونو قرت عطم ان کی شکلیں بدل دی گئی بس تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی شریعت محمدی نے آسانیاں کی گئی اور اصول بھی حضور نے فرمایا یہ ولا والا تو بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو سخت نہ کیا کرو عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے خود ہیلوں پر عمل کرے یہ عام ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں دوسروں کے لیے آسانی جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی وہ نکال کر دکھائیں یعید اللہ بکم السرا والا یورید البکم السر اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں تو اب یہاں دو لفظ قابل غور ہیں کہتے ہیں اصل میں اس بوجھ کو جس کو اٹھا کر چلنا دوبھر ہو جائے اور حمل کہتے ہیں اس کو کہ جس کو لے کر چلا جا سکے حمل بوجھ وہ بھی حمل ہے حمال یہ جو پلے دار کہلاتے ہیں ہم مال بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں وہ جتنا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر تو وہ اسر ہے حضور کی شان جو آئی ہے سورہ آراف میں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اسر لاد دیے گئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دے گا اور جو توق ان کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں ان سے بھی نجات دے گا یہود کا معاملہ کیا تھا ایک تو اصل بھی شریعت سختی اور سختی پر سختی اور سختی پر سختی تو لوگوں پر وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا شریعت محمد نے آ وہ بوجھ اتارے نرمی پیدا کیسر ہم پر نہ ڈالی تو ہم ملنا ماں طاقت اور پھر وہی بات دوبارہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالی ہو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ وعفو عنا ہمیں معاف کرتا رہ وقف ہمارے گناہوں کی پردہ پردپوشی فرما وعفو عنا وغفر لنا اور ہم پر رحم واننا وقفا مولانا تو ہمارا مولا ہے فانسلنا سننا القوم قومی کافرین اور ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں اب اس میں اشارہ ہو گیا کہ کفر کے خلاف جن تو جوت تم پر فرض ہے اگر تم نہیں کرتے اب تو تم فرض کے تاریخ ہو گئے ہاں یہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی آئے گی نار القوم کافی اب اس میں دیکھ لیجئے یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی کے مطابق میں نے پڑھی تجاوز لی الخطا والنسیان پہلی بات تو ہو جس کی وضاحت ہو گئی لیکن اس میں غور طلب بات کیا ہے تجاوزہ لی میرے خاطر میرے لیے اللہ نے یہ رعایت کی ہے میری امت کے لیے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے سب صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی میری امت سے اللہ تعالی نے تجاوز فرما دیا ہے یعنی کوئی مواقع نہیں ہوگا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کوئی سزا نہیں ہوگی خطا سے اور نسان سے ربنا لا تو آخذنا ان نسینا اور وختار خطا ہو جائے ہم سے تو بے اللہ معاف فرما اور ہم اگر بھول گئے ہوں تو بے اللہ معاف فرما اب تیسری چیز آئی وہ مستر ہوئے اور وہ چیز جس پر کہ ان کو مجبور کر دیا جائے اب یہ جبر دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک جبر خارجی ہے ایک جبر داخلی ہے خارجی تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے پر تلا ہوا کہ لاؤ کفر کرو ورنہ میں قتل کرتا ہوں اب جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے اس کی اجازت ہے چنانچہ یہ اہم واقعہ ہے کہ ابو جہل کے تین افراد پر خاندان جو ہے مشتمل تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ عمار عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ عمار بیٹے تھے یہ دو ماں باپ تھے سمیہ اور یاسر تھے اور اس کا قصہ اصل میں یہ ہے کہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے مکے کے سرزمین میں تو وہ وہاں سے آ گئے تھے اچھا اب وہاں مکے کا قاعدہ یہ تھا یا تو وہاں کرشی رہ سکتا ہے یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف آپ کسی بڑے سردار کرشی سردار کے حلیف بن جائے اس کی پروٹیکشن میں آ جائے تو رہ سکتے ہیں مکے میں وہ ذمہ دار ہوگا آپ کا جیسے آج مثال دے رہا ہوں کہ آپ جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں سعودی عرب میں تو وہاں ان کا جو ہے ایک سعودی جو ہے وہ لازمت آپ کا کفیل ہوگا اس کے ساتھ مل کر کرے گا فائدہ کیا ہے کاروبار کرتا ہے کوئی جا کر ہندوستانی پاکستانی مزے کرتا ہے وہ سعودی محنت اس کی ہے اور کمائی کے اندر سے ملائی وہ جاتا ہے خیر یہ تو بالکل نا ہے لیکن یہ جو قاعدہ تھا اور یہ بھی حالت کفر کا تھا ابھی اسلام کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا حضور کی تو ابھی بے ہی نہیں ہوئی تو ابو جہل کا ایک چچا تھا ایک آدمی تھا اس کی کفالت میں یا اس کی حمایت میں اس کی کی وہ حلیف بن گئے اسی کی ایک لونڈی تھی سمیہ اس کی اجازت سے اس سے شادی کر لی اب یہ میاں بابی جو ہے میاں اور اس سے اللہ نے اولاد دی حضرت مار اب وہ شخص فوت ہو گیا تو لہذا گویا کہ وراثتن منتقل ہو گئی ان کے اوپر جو اختیار تھا اس کو حلیف کو وہ ابو جہل کو ہو گیا یہ بدترین دشمن وہ یاسر تو آیا ہی تھا یمن سے چل کر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی, ان کی خوشخبری خواب میں دیکھ کر اب وہاں پر یہ کہ ان پر جو پھر پہاڑ توڑے ہیں ظلم اور ستم کے ابو جہل نے پروسیکیوشن کی انتہا کی ہے اس حد تک بس اس کا تذکرہ کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا اب مار کو تو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ اس کے ترے کے ساتھ کوئی ستون تھا ہے اور اس کو اس کے نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا اور ماں کو جس طریقے سے یہاں کا لگایا یہاں کوئی کیا یہاں وہ کیا بھاشا جاؤ کہہ دو یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ میں بت تھا اس بت کو کہہ دو ایک دفعہ کہ ہاں یہ بھی کوئی شے ہے اس میں بھی کوئی حقیقت ہے حضرت سمیہ نے تھوک دیا اس میں پھر اس نے برچا مارا ہے حضرت سمیہ کے شرم گاؤں میں اور ہلاک کیا یہی معاملہ یاسر کا ہوا ان کو کس طرح ہلاک کیا چار سانڈ اونٹ لے کر ان کے رسے کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک ہاتھ دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ یہ باندھ دیا اور پھر اونٹوں کو دوڑایا جس جسم کے تھے یہ دونوں ثابت قدم رہے موت کو سینے سے لگا لیا کل کفر نہیں کہا امار نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے کہہ کے جال بچا لی اس پر پشمانی تاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب تو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے یہاں سے تو کھلوں گا ورنہ میں یہیں جان دے دوں اس پر حضور آئے اپنے دست مبارک سے اسے کھولا کہ ٹھیک ہے مار وہ اور مقاب ہے جو تمہارے بھا باپ لے گئے لیکن اس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے مستق تک ریہو والے جس پر اس ترجے جو ہے جبر کیا گیا تو کلمہ کفر کہہ کر اور انسان اپنی جان بچا سکتا جائے جائی جو کام کیا یہ رخصت ہے دین میں رخصتیں بھی ہیں اور دین میں عظیمت بھی ہے عظیمت والے جو ہیں وہ تو روشن چراغ بن جاتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر جو ہیں ایمانی جذبات ابھرتے ہیں رخصت والے بھی باہر آتے اجازت ہے اس لیے ان کو کوئی الزام نہیں ہے تو وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی من کفر اباد ایمان ہی جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد منکر بہ مطمئن سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر برقرار ہو دل میں کفر نہیں آیا اکریا مجبور کر دیا گیا ولاکن من شرح بالکفر صدر اس کو تو مستثر کر دیا جس کو مجبور کر دیا گیا ہے منکل بہ مطمئن یا لیکن وہ ولاکن منشرا بالکفر صدر غزہ تو جس کو انشراہ صدر کے ساتھ اس نے کوہر کیا ہے وہ یا کہ مرتب ہوا ہے کر ہوا ہے اپنی مرضی سے ہوا اپنے سے ہوا اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا آسان ہے تو یہ ہے استقراہ کسی کو مجبور کر دینا کسی کی حالت اس درجے ہو جائے جان بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے اسی طریقے سے اب ایک داخلی یہ تو خارجی ہوا چاہے وہ جہل سے ستا رہا ہے مار رہا ہے جان کے در پہ جان بچانے کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے, بھوک سے مر رہا ہے انسان. یہ چنانچہ چار مرتبہ قرآن مجید میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں. فمن یہ چیزیں حرام ہیں سور حرام ہے خون حرام ہے اور جو بھی لہر اللہ کے نام پر جس کو ذما کیا گیا وہ حرام ہے ہاں لیکن وہ اس استرار میں آ گیا ہو مجبوری مر رہا ہو تو پھر وہ سور بھی کھا سکتا مردار بھی کھا سکتا اس سے جاننا چاہ لیکن دو شرطوں کے ساتھ لاباغل ولادل لیکن یہ کہ اس میں نہ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھائے اس سے زیادہ نہ کھائے یہ نہیں کہ اب اس کی لذت پڑ گئی اب کھائے جا رہے ہیں نہیں جان بچانے کی ولا آج نہ اس کی کوئی طلب اس کے اندر ہو طلب نہیں ہے مجبورا جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے مردار کھایا جا سکتا ہے تو یہ بھی وہی ہے کہ لہٰذا ہمارے یہاں فکر میں اصولوں میں سے ہے ضرورات و تبی المحذات جہاں مجبوریاں ہو گئی ہوں وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی بھی اجازت ہو جاتی ہے لیکن وہ اشترار کی شکل ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بس سر سی آسانی دیکھنے ذرا سی مشکل آئی تو یہ جی کیا کریں ہم کاروبار نہیں بڑھا سکتے جب تک سونی کاروبار نہ کرے یہ نہیں ہے ہاں بھوک سے مر رہے اور کوئی ذریعہ ہے نہیں کوئی بات نہیں ممکن نہیں تو حرام شہ بھی حلال ہو جائے گی تو ان لا تجاوز لی عن امتی الخطا مست یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اس امت پر امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث حسن ہے اسے ابن ماجہ بہقی وحم اللہ نے روایت کیا ہے اب اگلی عمر رضی اللہ عنہما قال حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت تھی عبداللہ ابن عباس سے عباس کے بیٹے عبداللہ جن کو حضور نے جن کے بارے میں دعا کی تھی اللہ اس نوجوان کو اللہ فتح فدین والم تعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفہم اور دین کی تفقو عطا فرما اور قرآن کی تعویل تفسیر تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہے یہ یہ, یہ فلاں سے بنا ہے یہ تفسیر ہوتی ہے اور بحثیت مجموعی آیت کا مداح کیا ہے یہ تعویل تو اللہ عبہ فق ہو وعلم التعویل اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقو عطا کر دے فہم اور خاص طور پر قرآن مجید کے معامی اور مطالب کے لیے سیدھا کھول دیں گے اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں. چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے اور چاروں نوجوان ہیں. عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ وہ عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ اب ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اقدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فقال او پھر فرمایا کنفر دنیا کا اندر کا غریب آبر دیکھو دنیا میں ایسے رہو گو کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے بربادی ہے یہ راہ گزر ہے منزل نہیں ہے گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں چلا یہ مثال ادور نے خود دی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سروکار اور کیا سروکار آپ نے رکھا جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے یہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا مالی بڑی دنیا مجھے دنیا سے کیا سلوکا انما مسلی کر را کے سمرا فتح کہا میری مثال تو اس سوار کی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے درخت کو چھوڑ دیتا ہے درخت تو اس کی منزل نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ تو عارضی سی عارضی سا اس کا قیام تھا انما انلی کرا کے اس سوار کی طرح میری مثال ہے استد تحت تاہتا شد جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سما پھر چلا جاتا ہے وہ ترکا اور اس درخت کو چھوڑ دیتا بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر تم دھوکے میں پڑ گئے قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متا الغرور کہ دھوکے کا دھوکے کا سامان دھوکے کی تٹی ہے وہ بڑی پیاری نظم اقبال کی ہے خود ہی کسما لا الہ الا اللہ اسی میں یہ بھی مشرا ہے کیا ہے تو نے بتایا غرور کا سودا دیکھو تم اس بتائے غرور کے لیے بھاگ دوڑ دھوکے کا سامان کیوں تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت دنیا مزرعت الخرا دنیا کھیتی ہے آخرت کی یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے نا تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں یہ رہبانیت والی ہے ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے دنیا پر اللہ کے جی ان کو غارب کرنا ہے چھوڑنا چاہیے دارت تو فرمایا اب دنیا مزراہٹ الخرا ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے وہاں ملے گا جس کا یہ ہو جائے نقطۂ نظر تو دنیا کو بریش ہے نہیں سرہن کبور کے آخر میں فرمایا معذلہ یا دنیا اللہ لہب کہیں قرآن کہتا متا متان کلیل کہیں کہتا متا غرور دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان سر راج میں فرمایا وہ مل حیات آخرت اللہ متا کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس اور سورکبوت کی آج جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے وبا حاد حیات اللہ لہذ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور نائب کھیل اور کچھ حز نفس لاہو جسے کہتے ہیں لعب ہے کھیل اور لاہو کے اندر کچھ نہ کچھ سینسل گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کے کھیل کے اندر وہ اس کی نفسانیت کو شہوت اس کا وہ دخل نہیں ہے اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی پیدا ہو وہ لاہو ہے لحف تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو اور لائف کے اور کچھ نہیں وہ دار الخرت الحیاب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لو کانو یاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے لیکن یہ کہ تم تو در حقیق حیات دنیا بل آخرت الدنیا خیرو آپ کا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی اصل مسئلہ کیا ہے ایک شخص ٹھیک ہے مذہبی کام بھی کر رہا ہے نماز روزہ بھی ہے سوال یہ کہ اس کی زندگی کیا ثبوت دے رہی ہے آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو بہتر بیشتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے تونیت ہے مبارکباد ہے اور اگر دنیا کے حق میں بل تو یہ آتا دن دنیا ایسار کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری پر ترجیح دینا جو ہم اردو میں بولتے ہیں اشار کرو اشار یعنی اپنے اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم رکھو اشار تمہاری ترجیح تو فرمایا بل تو سلو حیات دنیا والا آخرت و خیر ہوں کا تمہارا اصل روگ کیا ہے تمہاری اصل بیماری کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی اور بہتر بھی ہے بہت بہتر تو یہ بتا جو ہے دنیا کا متا کا معاملہ بس اس سے اتنا رب تھا ایک بڑی پیاری حدیث قول حدیث نہیں بس جو لوگوں نے اس کی مثال لکھ دی ہے بزرگوں نے یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے کشتی سمندر میں ہے کوئی حرج نہیں پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے دنیا میں رہو برتو ابھی جیسا کہ میں نے کہا اب دنیا مذرا کل دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اب جو ترکے دنیا کر کے بیٹھ جائے وہ تو کاشت کر ہی نہیں رہے وہاں کیا کون سی فصل کاٹیں گے دنیا میں رہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں کنفرد <تصفح> دنیا کا نا غریب اب یہ غریب کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے غریب کسے کہتے ہیں اجنبی ایک شخص اینڈ مجمے کے اندر رہتے ہوئے غریب ہو سکتا اسے کوئی پہچانتا ہی نہ اور نہ وہ کسی کو جانتا ہو کیا کرے مجمے میں اب یہ بھی ہوتا ہے ایک بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں سب دنیا کے پیچھے بھاگ گئے تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے گا اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے بدا السلام غریبن سیاؤد و بدا فتوبا دل اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا غریب تھا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہچانتا تھا کوئی اسلام لے آیا تو کہا جب مت ماری گئی نو مینو کما آمن سا وہ منافق نہیں کہتے تھے مدینے کے ہم اس طور سے ایمان لا جیسے بے وقوح نے ایمان جس کو کیا یہ تو ایمان لانے کے بعد کسی چیز کی فکر ہی نہیں نہ دانے کی نہ بائیں کی نہ آگے کی نہ اللہ اللہ کا رسول اس کا حکم اس کی رام جہاد یہ سوچتے ہی نہیں گھر میں بیٹیاں بھی بیٹھی ان کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں کچھ پیسہ جمع کریں بے وقوف ہیں ہیں آج جنہیں آپ کہتے ہیں فیریٹکس یہ لفظ سفہار یہ بڑے فیریٹک ہے یہ تو بہت شدت پسند پرس یہ تو انتہا پسند ہے یہ سارے الفاظ غسل میں اسی لفظ کی شرح ہے اب بکر ایمان لائے عمر لائے حمزہ ایمان لائے, لائے, لائے تم بھی انہیں کے نقشے قدم پڑ چل پائے کالو کما امن صفحہ تو حضور نے فرمایا کہ بدا و غریب ان اسلام کا آغاز جو ہوا ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی تھا بس کما بدا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سمجھ لیجئے جو لفظ ہے عربی میں حرف وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے بعید کے لیے صوفہ آتا ہے فسا فتح تمہیں معلوم ہو جائے گا ابھی تمہاری آنکھوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں فسا فتح ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے حقیقت تمہارے صاحب نے ہو جائے گا وہ صوفہ ہے ابھی مہلت ہے کچھ ابھی وقت ہے ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے گا لیکن سین کے بعد سیاد و ام قریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی جیسے کہ پہلے تھا یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے خلافت راستہ کے خاتمے کے بعد اسلام نے گرنا شروع کیا اور آج تک گرتا جا رہا ہے. اگرچہ اربوں کو تو بڑی عزمت حاصل ہوئی بنو می کی سلطنت بنو عباس کی سلطنت اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت بنو عباس کی اسلام بڑی بات اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہے اس کی حکومت ہوگی امرحو شورا بہن, ہوا بہن. تو او دو ان اسلام جو ہے پھر اجنبی ہو جائے فتوباری لگو ربا تو مبارکباد اور تہنیت ان کے لیے ہے جو خود غریب ہو جائیں اسلام غریب ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کے دامن سے چمٹے رہیں چاہے دنیا کہے اگلے وقتوں کے ہے یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ فکرے کس سے آپ پر یہ اس دور میں پردے کی بات کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہوا ہے تاکہ آپ کو لوگ جو ہیں اس اعتبار سے اگر آپ سے نفرت بھی رکھیں مجھے یہ خطاب ملا تھا دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دا ایجوکیٹڈ لیڈیز آف پاکستان پاکستان کی پڑھی لکھی خواتین میں سب سے زیادہ قابل نفرت شخصی ہے یہ پردے کی بات کرتا ہے یہ سیگریگیشن کی بات کرتا ہے یہ سطر کی بات کرتا ہے تو اجنبی ہو جائے ٹھیک ہے ہمیں اجنبی رہنے ہی کے اندر آفیت نظر آ جائے ہم زمانے کا ساتھ نہیں جائیں گے وہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں زمانہ باتوں وسادت تو بعض زمانہ ستیز یہ نہیں کہ زمانہ باتوں ساضت تو بعض زمانہ بحث زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تم موافق ہو جاؤ زمانے کے فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا نہیں زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تم زمانوں سے لڑو اب اس کا جو ہے نتیجہ ایک نکلا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کا قول وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول عبداللہ ابن عمر پھر کہا کرتے تھے اب اسی لیے ہم حدیث کہیں گے اگرچہ یہ اثر کہلاتا ہے حضور کا قول حضور کا فعل حضور کی تقریر یہ ہے خبر اخبار کسی صحابی کا قول کسی صحابی کا عمل کسی صحابی کی تقریر یہ ہے اثر آثار اخبار آثار جمع کرے تو حدیث بن جائے گا ساری سب حدیث ہیں. فرماتے ہیں عزرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول سہتا فلازری صبح دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ صبح بھی لازمن ہوگی مجھے کیا پتہ رات کے دوران بلاو آ جائے ہردم پابر رکاب رہو چلنے کے لیے تیار ایزا ام سہتا فلا تذریس سباہ آسما کا فلاں مسا اور صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو یہ نہ سمجھنا کہ شام تمہ اسی زندگی میں آئے گی اسی دنیا میں آئے گی اس درج انسان دنیا سے ذہن اور قلمن لاتعل ہو رہے ادام صحیح فلا تو سبا آسما کا و خذ صحتیں کا لے مراؤ کا اور اپنی صحت کا وقت جو ہے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اپنے مرض کے لیے کچھ کر لو مریض ہو جاؤ گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے کبھی صحت دے رکھی غنیمت سمجھو ایک تنمو خمسم قبل خم یہ مضمون آیا ہے پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنی سمجھو مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے زندگی کو غنی سمجھو مفلس سے پہلے مفلس سے, سے پہلے اگر اللہ نے فراغت دے رکھی ہے اسے اگر نہیں بچ سکتی حیات کا لیے موت کا اور اس اپنی زندگی سے موت کا لئے ساد و سامان پیدا کروں تو یہ ہیں دو حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی یہ گویا کہ اول اعتبار سے جو دین کا نظام ایک ہے اس کے دو پہلو ہمارے سامنے آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم بھی عطا کرے اور یقین قلبی والا ایمان کریں کرے اور جو ہمارے فرائض ہیں محثیت مومن ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فصل اللہ تعالی اعلیٰ خیر خلق ہی محمد وبارک وسلم وسلیم کثیر الکثیر